سوال ہے کہ سجدے میں دعا کرنا کیسا ہے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی جو دعا کے فضائل پر کتاب ہے اس کے حاشے میں جو ہے وہ احسن الویا لی اداب دعا میں ادب نمبر دس گیارہ بارہ میں ہے کہ دعا کے وقت باوضو قبلہ رو م یعنی با ادب دو زانوں بیٹھے یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قال الرضا یعنی رضا کہتا ہے یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا با نیتِ شکر توحفی کے دعا و التجا الا یعنی شکر کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی جانب التجا کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے سجدہ کرے کہ یہ صورت سب سے زیادہ قرب رب کی ہے آل رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو وقیدنا نا بنیت شکر اعلی ز فرماتے ہم نے اس کو مقید کیا شکر کی نیت کے ساتھ لِ ان بلا سبب ان حرام عند شاف علیہ سب عندنا کیونکہ بلا سبب سجدہ جو ہے امام شافعی کے نزدیک حرام اور ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کی کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بلا نیت اگر سجدہ کیا جائے ان ہوا مباحَََََ جزی نیست وہ تو مبا ہے جائز ہے لا لکا ولا علیک کما نسو علیہ <عَلَيْكَ> یعنی اس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں نہ کوئی عذاب ہے جیسا کہ علماء کرام نے اس پر نصوص بیان کی فصر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو حدیث بیان کی اس کی شرح میں میرات میں فرماتے ہیں یہ مشکات کی حدیث نمبر 99 نائن نمبر حدیث ہے روایت ہیں حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے منع کیا گیا یعنی رکوع میں رب کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا میں کوشش کرو کہ وہ دعائیں قبولیت کے لائق ہیں حکیم المت فرماتے ہیں یعنی نفل نماز میں سجدوں میں سراہتاً دعائیں مانگو اور دیگر نمازوں میں سجدوں میں رب کی تصمیح و تحمید کرو کہ یہ بھی زمینی دعا ہے کریم کی تعریف بھی دعا ہوتی ہے بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگتے ہیں اور ان کا ماخذ یہ حدیث ہے کیونکہ سجدے میں بندے کو رب تعالی سے انتہائی قرب ہوتا ہے اس حالت کی دعا انشاءاللہ اللہ ضرور قبول ہوگی واللہ اللہ تعالیٰ عالم میز کر رہا تھا کہ بھی دعا کے سجدے کے اندر جو دعا کے متعلق آپ نے فرمایا ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ سیدھے یا الٹے رکھ کر دعا کی جا سکتی ہے سجدے میں دیکھیے سجدے کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی امر تو ان اسجدہ علی صوات عدم ولاعقف صوب بخاری شریف کے ادیث ولا اکوفہ شارن اوکمک علیہ صلاح والسلام کے مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ موڑوں جو مفہوم حدیث ہے تو اس مفہوم کے مطابق جس طرح کیفیت سجدہ ہے مناسب تو یہی ہے کہ جو کیفیت سجدہ ہے یعنی ہتھیلیوں کا زمین کی طرف ہونا یہی مناسب ہے کہ اس کیفیت کے اندر دعا کی جائے